اتنے والا شخص ہے کوئی صاحب علم نہیں کوئی جہالتہ ہو دے سوالات ہی چھو ظاہر میں تاہم جواب دینا مانا. اللہ سوال انہیں کیتا ہے کہ ملاد منانا بداتے عید ملاد النبی منانا کیسا ہے سوالتے شروع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 اید المولد اچھا اس تو اگے ہو لکھ رہا ہے جی. دا جواب ہو. پہلے سوال کا جواب ہو گیا دوسرا اندہ ہے. کیا کسی حنفی امام نے اسے جائز کہا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حنفی امام کیا چاروں فقہ کے اماموں نے جائید کیا مست کہا ہے اور میں نے نقل پیش کی ہے سبل سے آپ کو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 پہلے آپ, کیا... پہلے آپ نے شروع کیا پہلے آپ نے شروع کیا اس رسالے کا آغاز ہوتا ہے سات سو پینتیس سے کتنے سے پہلے آپ نے جواب میں فرمایا کسی کے سوال کے جواب برکا ایک ایک کر دن کا پہلے آپ نے فرمایا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 رابطیوں کا خداشیوں کا کیسا ہے پھر آپ نے وہ کا خدا گنوایا ہے بتایا ہے کہ ان کا خدا کیسے ہے سفا نمبر سات سو پر وہ آپ جو لکھ رہے ہیں میں عبارت پڑھتا ہوں وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے کیا لفظ ہے ایسے کو خدا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 تو اس کے ساتھ میری بابو کو بخر دیر کہنے لگا اللہ تعالیٰ جنا چوری ڈکیتی سارا کچھ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے کیوں دلیل کیا ان اللہ, اللہ, تعالی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لہٰذا اس پر بھی قادر ہے کہتے تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے بھئی بچوں کو پہلے دی، پہلے عقائد اور شریعت سکھاؤ بعد میں حافظ قرآن بناؤ <سؤال>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 شریف جس کی شان یہ ہے کہ ایسے لعین کام اس کے ذات بات سے ہونا محال ہے محال بذات ہے ناممکن ہے ناممکن ہے, ناممکن ہے نا اور عجیب بات بتاؤں وہابی شنزیر کی میرے پاس کیسٹ میں بری ہوئی ہے وہ مجھے کہنے لگا یار تو بتا تو زنا کر سکتا ہے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 فعل لکھا ہے آئن کے ساتھ لڑکا فیل ہو گیا فیل لفظ ہے یہ کے ساتھ لیکن ویک کبیز کا کام دیکھ کر کے بچے کا اس کو حیا نہیں آتی امام محمد رضا پر تو درازی ہو رہی ہے کیچر اچالا جا رہا ہے اور فعل اور فیل لکھنے کا پتہ نہیں ہے اور ڈنگر تیرے بڑے ڈنگر ہی ایسے ہیں تو بھی ایسا ہی ہوگا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 اعلیٰ حدرت کی تلق انار قسمہ نو جیسے ذمہ دار آلہ نمبر لکھا ہوا ہے کہ آم کی شان میں ایسی گستاخی اچھا ہوگی اوترے نمبر پان حیات تو وفات سیدنا عیشا کی بات چھیڑتے ہیں جو خود ایک فرعی ساحل خود مس, مسلمانوں میں ایک نو کا اختلافی مسئلہ ہے جس کی انکار یا اقرار در درکرار دولال بھی نہیں اعلیٰ حضرت کے رسالے کا حوالہ دیا ہے سمجھ نہیں آ رہیوں کے خلاف جواب نے لکھا ہے الچراضیانی الدیانی حیات حیات و... وفات حضرت بصیر کا مسئلہ قدیم سے مختلفی ہی چلا رہا اعلیٰ حضرت پر مارے مگر آخر زمانے میں ان کے تشریف لانے اور دجال کو قتل کرنے میں کسی کو کلام نہیں اب جہل کٹے کا بیٹا الٹا یہ کہہ رہا ہے احتراج کر رہا ہے اللہ حضرت پر جی قرآن فیصلے کا انکار نہیں کیا انہوں نے یہ بات کہ ہاں ہاں یہ تیرے فیصلے کا انکار ہے اور تیرے باپ کے فیصلے کا انکار ہے اس کو قرآن کے فیصلے کا انکار نہیں کہہ سکتے سمجھ یہ جاگے جی. جی. یہاں پر ملک س... میں نے جو جواب میں مختصر لکھا تمہاری جہالت کا کوئی علاج نہیں اگلا سوال <تصفح> <تصفح> لکھ رہا ہے حکومت برطانیہ مسلمانہ نے ہند کے واسطے رحمت خداوندی کی حیثت رکھتی ہے اچھا بھئی یہ عمر خطبات حکیم الاسلام خطبات حکیم شایخ علیہ السلام کی سیب علی حبہ سے رکھ دینا یا والا آخر اجمعہ حاصل آنگا جنگا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 ننگا کیا تھا کہ دیکھو ان کا جھوٹ اور بوتان کی کتابیں وہ ہوتی نہیں ہیں یسے بنا دیتے ہیں یا ہوتی ہیں کسی اور کی اور لگا دیتے ہیں خیر یہ بحابیوں, میں تھفا بتا دیتا ہوں اس وہابی کو کہنا اگر اپنے باپ کا ہے تو اس کو پڑھنا اور پھر رابطہ کرنا اپنے خنزیروں سے کہ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے سدکرت الرشید ان کی کتاب ہے یہ جی رشید ہی کا خلف ہی خاص ہدایت یافتہ مقبول منظور نظر شادی سد قرت الر رشید جس کی کتاب ہے اس کے پہلے حصے میں پہلے حصے میں صفحہ نمبر چھتر ہے نا چحتر پچہتر چھتر ہے ہاں جی الزامِ بغاوت اور اس کی حفیثت یہ سارا عنوان یہ عنوان دیکھ اس کے نیچے سارا جتنا اس نے لکھا اس کو کہو پڑھ لے اور دیکھ لے کہ تمہارے بندی وہ بابیوں کو انگریزوں کو رحمت اور خدا کے برابر سمجھتے ہیں یا جب وریلوی ان کو مانتے ہیں اور ان کے انگریزوں کیا نہیں یہ آلہ حضرت ریلوے کو آج کے دور میں بات کرتے ہیں آلہ حضرت بات کرتے ہیں کہ آلہ حضرت جو ہے وہ انگریزوں کے خیر خاں ہیں کیا یہ دیوبندی خیر خاں ہے سمجھ نہیں آ رہی اور اگر آپ ایسا کریں کہ میرا ایک موضوع ہے انگریزوں وادی انگریزوں نہیں انگریز پرستی انگریز غلامی اور انگریز پرستی وہ سنو کو اس کو بھی اس کا جواب لیا کہ میں آ رہی پڑھا پوتا مول بھی لب جائے سمجھ لگی اگلا جناب شر لکھنے والا در تری آمد اللہ تھر کر گر گیا وہ تھر جی ہوں اس جہل دے پتر اعتراض ہونا مجرے دا لفظ آیا تو وہ کہہ رہا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا ویک ہندو زبان نچنا ہوں نو آد لیا تجابی ہے ساری دہڑی زندگی رہ تو ساں ایو مجرہ ہوتے سمجھی کھڑائیں ایسی عجیب گالے پنا مراد بھئی مانا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ تعظیم کے لیے جھک رہا تھا یہ تیسیت رہی ہے جب میں کوئی آکھیں یہ میں دے سورے میں آکھ رہی ہے کوئی آکھیں جناب جی جاد دا مانا ہوتا ہے دادا نانا آؤ میں ثابت کرنا اللہ دا دادا نانا مراد نماز پڑھنے کا, ہے. تیرا دادا بڑا ہے. کا کتے دا دا ہے بڑا پوترا یہ مسلمانا نمازیا ایسائی دی نہیں وہ لانتی جد کا ہے شان تالا جدو کا تیری شان بڑی بلند ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے انہیں ہندہ بکواس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے بے لگامیں جو ہے سور دے بچے کی بندہ جو مرضی تاں تاں کرنے اگے پھر یہ ہوئی بکواس کردائی پہ آلا درسترکار دے شیر پاگروں دے جھکا تھا مجرے کو عرش آلا گرے تھے سجدے میں بز میں بالا پھر ہوتے مجرے دا لفظو ہی دے آکے تھے جندے کٹانے میں برایا <laughs> ولی کیا مرسل ہیں خود حضور آئے ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیری واز کی مجلس ہے یا غوث حضرت سرکار غوث پاک نے منقبت کے اندر فرمایا ہے. ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے ولی کیا آئے آپ کی تو واز آپ کے واز کی یہ شان ہے کہ انبیاء آتے ہیں خود سید الانبیاء آتے ہیں او دیکھو وہ بےغیرت منافق بےمان تھا حضرت عبدالرحمان بن عوف کی امامت میں سید لمبیا نے نماز پڑھی ہے لانسی کیا کہے گا عبد الرحمان بین آؤف رضی اللہ تعالیٰ سید المبیا کے امام بن گئے وہ ایمان اعلی حضرت اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ آپ کی وہ مبارک محفل ہے کہ وہ آتے ہیں اب یہ تو نہیں بتایا کس لیے آتے ہیں وہ لانتی پھر تقسیم خود بخود سمجھ آ جائے گی ہر مومن کو کہ جو اولیا ہے وہ فیض لینے کے لیے آتے ہیں جو امبیا ہیں وہ فیض دینے کے لیے بنتی ہے کہ امبیا آئے اور فیض لینے کے لیے آئے کون کون سی لینے کے لیے انہوں نے یا کہا ہے کہ یہاں پر وہ آتے ہیں لینے کے لیے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 یہ مشت قوم ہے اس کو دین نہیں سمجھا سکتا بابی جو بند جو ہے نا مشت قوم ہے اگلی بات لکھی ہے جی انجام ہے وہ آغاز رسالت باشذو کوئی ہے تو وہ اس کا جواب میں نے دیا ہے آپ کو معلوم ہے سمجھر کتے کو بچوں کو آتی نہیں ہے اتنے جاہل انانتیا سے تران کرے وہ سمجھو تو نہیں بے غیرت اپنی بے سمجھی کو اعلی حضرت پر تھوپ دیتے ہو کہتے ہیں جی بات ہے وہ لوگ کے نزدیک پہلے دو اشار میں خانہ کعبہ اور عرش اعلی کی گستاخی کی گئی ہے وہ علماء جو ہیں نا وہ کے کنویں کے ہوں گے علماء نہیں ہوں گے ان کو علماء کہہ رہا ہے جس کو اتنا پتہ نہیں ہے کتے کے بچے کو کہ مجرے کا معنی ہندی زبان میں کیا ہے اردو میں کیا معنی ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ <تصفح> الو کے بیٹے ہیں حضور کی گستاخی اور شیر نب ختم نبوت کا انکار ہو گیا چلو اشعار کی تشریف فرمائے تاکہ احمد رضا خان اور پیروکاروں کا واضح واضح واضح ہو ان اشعار سے متفق ہیں میں متفق ہوں بالکل اور جو ان سے متفق نہیں ہے اس کو خود انبیاء کی قبور متحرہ میں ازواج متحرات پیش کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ سب باشی فرماتے ہیں ملفوظاتی سجلا میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ انبیاء علیہ السلام جتنے مومنین ہے وہ جنت میں ہم مستری کریں گے اپنی گھر والیوں شرم کی بات بات لگ رہی ہے جنت میں یہی کام ہوگا دیکھ یہ خلاف ہے یہ صرف واپیو کشان کے مطابق ہے کہ مدرسے کے اندر لوٹے بازی بھی ہو رنڈی بازی بھی ہو اور مولوی بازی بھی ہو مولوی بازی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر رشید گنگوئی ہو اور ادھر قاسم نانوت بھی ہو اور ایک چارپائی ہو ٹانگ اوپر آئے اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر آئے سے لے اور وہ کہ کیا کر رہا ہے لوگ دیکھ رہے دیکھنے دو جو کچھ دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب حضرت پر چڑھ رہے ہیں فہل ہاں جی عمر فل الفحل على شان الفحل. سان پر چڑھ رہا ہے اس کو کیا کہو گے وہ بغیر ہم بیا الحم السلام سے ہم بیا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر رو من میں الجنہ اور خفرتوں میں ہوفرنگ نی رایا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا ہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور کتے جب یہ جنت کا باغ ہے تو جنت کے اندر اہم مستری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے امیال ہے مسلاتوں و تسلیم کی قبور تو ہوتی ہی جنت ہیں ماں بہن اب تھی وہ ممبری جنادار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بہن اب تھی جو میرے گھر کے درمیان وہ ممبری اور ممبر کے درمیان والی جگہ ہے جو ساری جنت کا باغ ہے جنت کا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 ہمارے علماء مالک ہیں یہ مرنے کے بعد کی بات ہے اللہ تعالیٰ کہ جب یہ انعام والے لوگ پوت ہوتے ہیں تو یہ اپنے اپنے دوستوں یہی نبی صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ مل جاتے ہیں اسی وجہ سے حضرت سیدنا بلال نے فرمایا جب ان کے گھر والے رو رہے تھے بخت وشال رو رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ لے مت کیوں روتے ہو نح... نل کا گدن محمد آم... کل انشاء اللہ محمد اور ان کے صحابہ سے ملیں گے میں آ... خوش ہو رہا ہوں تو رو رہی ہے میں تو اپنے بیلیاں کول چل یارہ تنگیاں کول چلے ہوا میں چل اپنے چل لیا، تو آکہ کو چلے حضرت بلال آ... نے فرمایا تو دی دی بھی یہ جتے جیت کور پیا واری نہیں پی لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ کو اپنے مقام مرتبے کے مطابق سب تمام نے جب موجود نے تو یہ ہم باشی شب باشی فرمانا اس کو کہو کتے جیسے جنت میں معیوب نہیں ہے اسی طرح ان کے ان کی قبریں جنتوں کے باغ یہاں پر بھی ان کے لیے معیوب نہیں <تصفح> ہے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 اور جناب جی جلد نمبر پانچ ہے اس کے حاشیے پریم اقبال کیمبر تین سو چونتیس پر آپ لکھ رہے ہیں بل یکون اللہ وقت وقتلفا لفا اس سے بھی پہلے پڑھوں کا صفاتل ان صف... من كونها حياتا انت... یہ مواہب کی عبارت ہے لأن... وفل فتاوى والرمليه اللمياء والعلماء والشهداء والعلماء لا يبلونا والانبياء والشهداء ياكلونا لا يبلونا وال... بل يجبلا والله لا يبلونا واللمياء والشهداء والعلماء لا يبلونا لا يبلونا لا... بل يجبلا يجبلون اذن يجبلون يبلونا برضو نہیں آ رہی تو بھائی شربون وجونا وقت صابلم تکلیف کرام سمجھ آ گئی کہ بھائی کی نہیں آئی تو آپ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ ہمارے علما متفق ہیں اس بات پر تمام ائمہ علما تمام مذہب کے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 ہم باشی پر, غص... شب باشی پر غصہ کر لیا خیر ہے تو وہ فرماتے فرمایا پھر ہمارے علماء کا اپس میں یہ اختلاف ہے کہ وہ اپنی گھر والیوں سے ہم بستری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یعنی کیا مطلب ہے تو بی بی پاکے ان کے پاس نہیں جی میں لگی تو فرمایا یہ جی تم آپ بتاؤ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 اگلا کیا ہے یہ تو ہو گیا اے ہو. اے اے ہو گیا ہاں یہ ہے ملکو ایسا, ایسا عقیدہ رکھنے والا گستاخ نہیں ہے نہیں جی یہ جی گستاخ نہیں ہے ہجی جی وہ یا گستاخ ہیں آپ بھول گئے ہیں ہماری معلومات کے مطابق یہ عقیدہ اہل تشو کا ہے تو اگر اہل تشو کا یہ عقیدہ شیعہ تمہارے پرانے بیلی باپ ہیں یہ مجلس سے حمل تمہاری بنی ہوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات بلکہ یار تم, آ, تمہارا رشید گنگوئی فتاور رشید میں لکھ رہا ہے کہ شیعوں کو جمہور علماء کافر نہیں سمجھتے تو تم تو, تو ان کو کافر ہی نہیں سمجھتے تمہارے اگر کسی بھی بھارت کے مطالق آپ کا یہ موقف ہے کہ حضرت کی نہیں ہے یا شیر جس شخص کے بھی ہوں اس کے متعلق فتوا نا فرمائے کیا ایسے عقائد رکھنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے میں نے جو وضاحت کرنی کی کر ہے آگے کچھ کہنے کی ضرورت اور حاجت نہیں دی. آخر میں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 کہ جو فتوا ادھر تم نے لگانا ہے نا وہ ہی ادھر لگانا ہے ٹھیک ہے نا یہ لکھا ہوا ہے پہلی میں پہلی بزرگان محترم یہ وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جلسے میں بزرگا محترم یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے ہو اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولاثت با صاحب کا ذکر کیا جائے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کائیں عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی بھاری طاقت اور قربت ہے اور سارے کمالات برکات کا سرچشمہ اس لیے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک, تذکرہ ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے تو میں اس وقت میلاد نبوی ہی کے بارے میں چند کلمات کی خدمت میں گزارش کروں گا اور اسی مناسب سے یہ چند آیتیں میں نے کلاوت کی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئے ہیں پڑھی گئی میں چاہیے چاہتا ہوں کہ ملاد کے سلسلے میں آپ بھی چونکہ ولادت کا ذکر ہیں ولادت کا ذکر بھی کروں لیکن میں ایک ولادت کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا ولادت جسمانی اور روحانی دو ولادتے ہم تو ایک ملاد کرتے وہ کہتے ہم دو ولاد مناتے ہیں ایک جسمانی مناتے ہیں ایک روحانی مناتے ہیں اس کو کہو جو بداتی لانتی جو کچھ کہنا ہے اپنے دیوبان والے اور کاشم نانوت بھی کے پوتے سے لے کر بعد والے سارے کو کہے اور بعد کے اندر اگر بچ جائے تو اس کو اپنی طرف لوٹا لینا چلو <تصفح> جی میں اس واسطے صرف خبردار منیا جانا پڑا پوکھا بندہ نکل گیا چلو کر دیکھا سال ادھر تجم دا باپ ہے کتاب التیموں میں جو رشالہ باب العقائد والکلام علیہ رسلے آہ بڑی دبردست چیز ہے کہ فلانے فرکتہ خدا کی ویدہ فلانے لکھ کی ویدہ